مدنی چین کے ناظرین الحمد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے میں حاضر ہیں اور آج بھی اللہ کی رحمت سے کئی موضوعات پر امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں سے ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجایا ہے کچھ مزید اس پر نگران شورا سے بھی ہم اس پہ رہنمائی لیں گے برکتیں مزید حاصل کریں گے مفتی صاحب بھی موجود ہیں ایک موضوع سنا گیا کہ نیاز کن چیزوں پر ہو سکتی ہے چونکہ خاص کر اس اشرے میں نیاز کا بڑا اہتمام ہوتا ہے اور شربت کا بھی تو کھچڑا بھی اور ویسے بھی مختلف جیسے اچوری چوری کا کو سلسلہ چلا تھا پھر رسول نے اس پہ وضاحت بھی فرمائی تو نیاز جو ہے یہ ہمارے اللہ کی رحمت سے مسلمانوں میں عاشقانے, صحابہ صاحبہ بیت میں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس موضوع پر امیر علیہ سنت نے جو اشادات فرمائے تو اس کا بھی آپ کا تجربہ اور مزید یقیناً اس پہ کئی گفتگو ہوتی رہتی ہیں تو امیر علیہ سنت کا اس میں بڑا نپی کچھ باتیں ہوتی ہیں تو اس بارے میں کچھ مزید الحمد رب ربی العالمین و والسلام وسلم سعید المرسلین بہت مختصر اور جامع لفظوں میں امی السنت نے وضاحت فرمائی کی حلال و طیب جو بھی اشیاء ہیں ان پر آپ نیاز کر دے تو بڑا مطلب مختصر جامع ہے خیر الکلام مک اللہ کہ بہتر کلام وہ ہے جو مختصر ہو مگر پور دلیل ہو تو ایسی بات کی کہ نارملی تو ہم جو گھر میں بھی کھاتے پیتے یعنی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جتنے بھی اور صابور بیت ہیں یہ مثاقت دس محرم کو جو بھی اپنے گھر میں بنایا یہ تو پورا سال ہم ایسارے ثواب کر سکتے ہیں لیکن چلے بعض خاص دنوں پر ہی سارے ثواب کرنے اور ان بزرگوں کو یاد کرنے کا بھی ہمارے اندر ایک معمول ہے اب مثال کے گھر میں جو بھی آپ نے بنایا نا گھر میں دوپہر دو کا کھانا بنایا آشورے کا دس محرم کو تو آپ سب مل کر اس کو اشارے ثواب کر دیں تو یہ بھی ہو گیا لیکن ایک خصوصیت کے ساتھ ایک اہتمام کر لیں تو زیادہ اس میں امیدیں کا فائدے ہوں گے کہ ان تک یہ ثواب پہنچانے کی بات ہے اور ایک روحانی طور پر ایک اس کی زیادہ برکتیں زیادہ بر فضائل زیادہ فوائد زیادہ فیضان انشاءاللہ حاصل ہوگا اور اس میں ایک بڑی پیاری بات نصف فرمائی کہ اس میں جب یہ عصار ثباب ہوتا ہے تو امام حسین ردی اللہ تعالیٰ آپ کے رفقا ان کا تذکرہ صاحبہ کا تذکرہ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد امیر کا ایک جملہ تھا کہ جب یہ کوئی عاشق صحابہ عاشق اہل بیت جب یہ کرتا ہے تو ان کے نانا جان کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی تو اس میں بھی ایک بڑا مطلب ایک لذت محبت بھرا مدنی پھول ہے شاشق بھرا عقیدت بھرا مدنی پھول ہے کہ آپ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولاد کو یاد کر رہے ہیں تو عقائد دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کی جس کی طرف سرت خوشی ہوگی اور مطلب ایک وقت وہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے کو جس طرح کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا اور جو بعض کتابوں میں جو لکھا ہے اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنہوں نے زیارت کی انہوں نے بڑا رنجیدہ پایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آج جو آقا کے غلام امتی اور اہل بیت سے محبت کرنے والے خلفہ راشدین سے محبت کرنے والے آج جب ان کی یاد میں ان کے اشار ثواب کے لیے پڑھیں گے کچھ کھائیں گے کچھ کھلائیں گے اور نیکی اور تقوے والے کام کریں گے تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو رضا کا اس میں ایک پہلو ہے بڑا نمایاں پہلو ہے اور پھر اس نمایاں پہلو کے ساتھ ساتھ اس پہلو کو بھی ہم نہ بھولیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد نبی پا کے رضا جب نصیب ہو جائے تو تو پھر بس میرا پار ہے نا جی اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں امہات المومنین کو اشار ثواب کرنے کے حوالے سے کوئی ذکر ہوا تھا تو پھر میں نے نوٹ کیا ہے باپا کی جب دعا ہوتی ہے نا تو اس میں اماحات المومنین کا تذکرہ اور یہ سب تو یہ بھی ایک مطلب ایک ہمارا سلسلہ ہونا چاہیے یہاں بھی عشق کو محبت کا ایک پہلو بیان کروں ادب کا ہم نے امہات المومن جیسے کہا نا تو یقینا یہ ازواج متحرات بھی ہیں مگر میرے امل سنت نے دوران بیان یا دوران رسکرا اس کو زیادہ اہمیت دی ہے کہ امہات المومن کہا جائے مومنوں کی مائیں یہ زیادہ عقیدت والا محبت بھرا اور مطلب کہ ایک ادب اور احترام بھرا زیادہ یعنی وہ بھی درست ہے جی یہ جو کیا جی بالکل اور یہ واقعات بھی بزرگوں کے موجود ہیں شاہ ولی اللہ و رحمہ اللہ وغیرہ کے باقاعدہ خواب میں دیکھا یا مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا تو علیہ حضرات نے تنبیہ فرمائی اس حوالے سے کہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ بھی کیا کرے تو چونکہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین ہیں اور امہات المنین ہے تو اس لیے حضرال اسلام کو یہ بات پسند ہے کہ پسند آتی ہوگی کہ ان کو بھی اصال ثواب یہ کیا جائے صلو صلو اللہ تعالی محمد یہ کی ای محمد ایک جو مطلب موضوع چلا کہ وہ آج کل یزید کو بھی ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں تو اس طرح کا مطلب ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے تو بعض کا ایسا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ مطلب جیسے تاکید بھی ہوتی ہے کہ بھائی ایسوں کو سنیں ایسوں کو نہ سنیں تو اس طرح کا جب ذہن بنتا ہے تو اتنا آگے تک بندہ کیسے جاتا ہے فتنوں کا دور ہے اچھا دور فتن ہے طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنے والوں کی بھی آج کمی نہیں ہے اصل میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں ماضی میں بھی ایسے لوگ پائے گئے ہیں اور وہ اپنے اپنے حلقوں میں اس طرح کی بے تکی اور کمزور اور غیر شرح باتیں کرتے رہے ہیں مگر ہم تک چونکہ ان کی اطلاع اس لیے نہ پہنچتی تھی کہ اس وہ اتنا سوشل میڈیا کا اور اتنا الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں تھا اب الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا آ گیا تو بس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جیسے کہ وہ بندر کے آت گنجے کو ناخون مل گئے اور وہ کُرچ رہا ہے کُرچ رہا ہے تو تمیز ہوتی نہیں ہے کہ بولنا کیا ہے کیا نہیں بولنا تب پرابلم یہ ہے کہ تمیز تو ان کو نہیں ہے ان کو امبیا کرام کا ذکر کرنے نہیں آتا امبیا کرام کا ذکر کرتے ہیں تو مازل ایسا لاتے جیسے کوئی لطیف مطلب چٹکلا سنا رہے ہیں نا تو ایسے بےتکے اور بے ادب و بدتمیز قسم کے لوگوں کو سننے کا مزاج عوام کا بنتا ہے نا تو یہ عوام کو ہی مطلب کہ ہم زیادہ روکنے کوشش کریں اب وہ تو بت اللہ اس کے دل میں کوئی ادب احترام و محبت حسن تقاط اور اس طرح کی چیزیں ڈال دے وہ قادر مطلق ہے عوام سننا ہی بند کر دے یا خدا نہ خاصہ کوئی مطلب کہ ایسی کمزور بات بیٹھے بیٹھے کر دے مطلب ہم غور کریں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں کمزور بات کر دے یہ بیٹھ کر سنتا کیسے یعنی ہماری عقیدے تو اثر ان سے ہے نا جو ان سے جتنی محبت کرتا ہے ان بزرگوں سے جتنی عقیدت کرتا ہے ہماری ان سے اس وقت عقیدت قائم ہونی شروع ہو جاتی ہے نا جب اس کی زبان سے انہی کی عقیدت کا خون ہوتا نظر آئے گا اور اس کی اپنی زبان سے وہ انہی کا ادب اور احترام توڑتا ہوا نظر آئے گا تو ہمارے دل میں اس کی عقیدت اور ادب و احترام کہاں سے رہے گا وہ سمپل سی بات ہے ہماری عقیدت اور ادب کے احترام اور مراکز تو وہ عظیم شخصیات ہیں انبیاء کرام صحابہ کرام خلفۂ راشدین اہل بےت اطہر امشتحدین اور دیگر اولیاء کاملین تو اللہ نصیب کرے اور میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک کاش کے یہ ہمارے عاشقان رسول اس کو سمجھ جائیں سمجھتے بھی ہوں گے ایسا نہیں کہ مطلب کوئی سمجھتا نہیں ہوگا سمجھتے بھی ہوں گے تو بس یہ اس طرح کی الٹی سیدھی بکواس ہے اب یہ مطلب یہ یزید کو اتنا اچھا کہنے والا اگر کوئی روئے زمین پر جیتا ہے تو اس کو بولو نا اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے تو دکھائے لوگ خود ہی ٹھکانے پہ لگا دیں گے تو مطلب یہ کہ وہ ایک اتنا عجیب گندا قسم کا آدمی یزید پلید اتنی مطلب گندی حرکتیں کی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں اس کا جو ہاتھ تھا اس کا کون انکار کرے گا اور پھر اس کو طرح طرح کے فلسفوں سے گھما پھرا کر لوگوں کو اکسانا بہکانا اور اصل تاریخ کو مشق کر دینا اور اس کو بگاڑ دینا یہ درست نہیں ہے اللہ کریم ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کامل محبت بھی دے اور ان کے دشمنوں سے کامل دشمنی بھی نصیب کرے یہ موضوع ایک اور بھی بڑا سینسٹیو تھا کہ ہماری عقل میں نہیں آتی کرامت کا جو تسکرا ہوا تھا کہ عقل میں نہیں آتی تو وہ عقل کے ترازو میں جو تولنے لگتا ہے اور یہ تو میں مفتی صاحب کو کہوں گا وہاں تو مفتی صاحب ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں بڑا ایک ادب کا جامع پہنے مدری مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں خوشی اور ایک بڑی قابل کا انداز ہوتا ہے تو یہاں تو ہم سنیں تو زیادہ ہم کو لائق ہے کہ ہم سنیں سنت نے خود فرما دی تھی کرامت کے حوالے سے میں یہاں پر اسی ضمن میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا جو امید یہ مفید ہوگی کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی یہ رشاط فرماتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے حدیثوں کو سمجھتے ہیں اور حدیث کے ذریعے ہم اپنی عقلوں کو ٹھیک کرتے ہیں یعنی ہماری عقلے جو ہیں وہ حدیث کے تابع ہیں تو کوئی بھی ایسی بات چاہے وہ کرامت کے حوالے سے تھی یا ویسے بھی بہت ساری احادیث طیبہ ہوتی ہیں تو وہ انسان کا عقل کا ایک معیار ہے ایک حد ہے اس کی اور امبیائی کرام علیہ السلام کو جو عقل دی گئی ہے وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر دی جاتی ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے تو سیدنا نواب بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا تو اس میں یہی بات میں نے پائی کہ تمام کے تمام زمین والوں کی عقلیں ایک طرف اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل مبارک ایک طرف شکش تو یہ ایسا ہے کہ جیسا ہے کہ تمام ریت کے جو رگستان ہیں ان کے سامنے ایک قطرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے مقابلے میں سب دنیا کی عقل ایسی ہے تو انبیاء کرام علیم السلام کو یہ کامل عقل دی جاتی ہے ان کے جو فرمودات ہوتے ہیں فرم فرامین ہوتے ہیں اور ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بظاہر اگر ہمیں ان کی کوئی لوجک سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے پیچھے بڑی لوجک ہوتی ہیں اور اس کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں جو ہماری عقل اس تک رسائی نہیں کر رہی ہوتی ہے صحابۂ کرام علی مردوان کے ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ اگر اس کو ہم پڑھیں تو ہماری عقل حیران رہ جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ان کا تعلق اور لگاؤ کے تھا جیسا کہ ابھی ہی پچھلے دنوں یہ واقعہ بھی آپ بیان کر رہے تھے کہ وہ سیدنا اسامہ بن سید رضی اللہ عنہ کا لشکر تیار تھا اور ایسا حال تھا کہ حضر الصلاۃ اسلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے اور پھر پھر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں مثلاً مثال کے طور پر حضر اسود کو چومنا یہ سنت مبارکہ ہے کہ جب طواف کرنے لگے تو اس سے پہلے اسلام کیا جاتا ہے اسلام کے جو اصل ہے وہ تو چومنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر اسود کو چوما تو کسی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ پوچھا کہ حضرت اسود کو چومنا کیا تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس نے کہا کہ ان ذہن تو کہ اگر میں اس کے اندر رش کے اندر پھنس جاؤں تو کیا کروں اب وہ گفتگو چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اس نے یہ کہا کہ اگر میں استحام میں پھنس جاؤں تو اب جلال میں آ گئے وہ یمن کا شخص تھا تو اس, سے کہا اس سے کہا کہ اپنے استحام کو جو ہے تو یمن میں رکھ دے آئے اپنی زہمتوں کو تو یمن کے اندر رکھ کر آجا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور تو مجھے یہ پوچھ رہا ہے کہ ان زہمتوں میں اگر زحمت کے اندر آ جاؤں میں رش کے اندر پھنس جاؤں تو حالانکہ ابن عباس علی اللہ تعالی عنہما ان کی حدیث سے ان کی ایک روایت موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نہ خود دبو نہ دوسروں کو دباؤ وہ ایک طریقہ بیان کیا گیا لیکن جب بات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تو اب وہاں پہ عقل قربان ہے اب ہم عقل کی بات نہیں کریں گے اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا حدیث مبارکہ بیان کی کہ قیامت کے دن سورج چاند لپیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دی جائیں گے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ بے ان کا کیا قصور ہے وہ جلال میں آ گئے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم کہہ رہے ان کا کیا قصور ہے ضرورت اسلط وسلم کی فرمان کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کیا آپ تو اس وقت موضوع بیان فرما رہے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں اگر اس طرح کے روایتیں کو اس طرح کے حکایتوں کو واقعات کو جمع کر لیا جائے اور اسے سے آپ بالکل وہ سیر حاصل گفتگو جس کو ہم کہتے ہیں نا اس کو ہم بیان کریں اور یہ بیان میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ شاید جو میں اس وقت آپ کو سن رہا ہوں آپ ہو جو بیان کر رہے ہیں تو ایک وہ طبقہ جو ان چیزوں کو سننے کے بعد اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے ان کو یہ بات اگر اندازہ ہو جائے دیکھیں علم پہنچا دیں ہم ماننے والوں کی بھی کمی نہیں ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے وہ مطلب ایسی مطلب باتوں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں اچھا وہ اعتراض باتوں کا سنتے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ خود ایک مذہبی ٹائٹل اور مذہبی اسکالر کا وہ ٹائٹل لگا ہوا ہوتا ہے کہ وہ خود اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور خود اوپر رہ کر گمراہ اور گمراہ تو ہوتے ہیں وہ تصویروں کو گمراہ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں اور لوگ ان کو سنتے ہیں اور چونکہ نئی باتیں پتہ چلتی ہیں تو وہ زیادہ اس میں دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں تو یہ اگر چیزیں ہم عوام تک عاشقہ رسول تک پہنچا دیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بات آ جاتی ہے یا یعنی ان کے ارشادات کی بات آ جاتی ہے تو وہاں کیوں کیا کیسے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کل میں نہیں آ رہا تو یہ نہیں آتا بلکہ حتیٰ کہ مجھے آپ کی بات سے یاد آیا ایک دفعہ میں کہیں ہاں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے ترجمے پر کوئی کلام کیا اب ہمیں امیل ہے سنت شروع سے اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی کے حوالے سے جو مدنی سوچ دی ہوئی ہے جب سے میں دعوت اسلامی کے مد دماخل میں آیا تو وہ اس شخص نے کہا کہ یار پتا نہیں عقل میں یہاں تک آلہ نہیں یار یہ ترجمہ کیوں کر دیا بولا تو عقل میں آلہد کا ترجمہ صحیح ہے تو آپ کی عقل کی رسائی نہیں ہے نا بھائی ترجمہ ایسا تو نہیں کہ وہ عقل سٹ کر ہے آپ کی عقل میں اتنی طاقت نہیں کہ اس ترجمے کو سمجھ سکے آپ کی علمیت اتنی نہیں کہ ترجمے کو سمجھ سکے تو اس طرح کی گفتگو جو ابھی آپ نے فرمائی اس پر تو پورا سلسلہ ہونا چاہیے پورا سلسلہ ہونا چاہیے اور ماشاء اللہ اس میں امیر سنت کے مدی مذاکروں کا بڑا اثر ہے امیر سنت نے مدی مذاکروں میں اس طرح کی تو بے شمار باتیں کی ہیں کہ مطلب کہ وہ ایک ٹھوکر لگے گی زبردست گرو گے نا تو عقل کے گھوڑوں کو باندھ دو تو اللہ کریم امل سنت کو بھی سلامت رکھے اور ہمیں اسلام کی دین کی اس روح کو سمجھنے کی توفی کا تفرق بڑھ بڑھ اچھا جی. مدنی مذاکری کی مدنی محک بڑا پیارا سلسلہ شروع کیا ہے اور آپ جو میرے مرشید کی باتوں پر غور و تفکر کرتے ہیں وہ بڑا پیارا طریقہ ہے الحمدللہ میرا مرشید تو ہمیں نیازی بھی بنانا چاہتا ہے اور نمازی بھی بنانا چاہتا ہے میرے مرشید کا جو بھی طریقہ ہے بڑا پیارا طریقہ ہے اور جو میرے پیر کی بات کو مانے گا ان کو ایک پیارا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ نے اس دن فرمایا تھا کہ باپا کبھی کبھار ان کے اسے جوابات دے دیتے ہیں کہ جو بعض مرتبہ ذہن میں بھی نہیں دیتے ہیں الحمدللہ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کیا یہ کسی کو علم لدنی کہتے ہیں کیونکہ میں نے سنا ہے علما سے جہاں تک کہ اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خاص علم ملتا ہے جس کا نام علم لدنی ہوتا ہے اور واقعی میں واپا کے مدنی مذاکرے میں ایسے سے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں جس کو سن کر حیرت ہوتی ہے الحمد اور اصل میں میں نے مرشید کا ایک, ایک الحمد للہ ایک اہم بات دیکھی ہے کہ میرے مرشد کسی سے نہیں ڈرتے جو بات حق ہے کہنا ہے الحمدللہ میرے مرشید کہہ دیتے ہیں بس اس کو سمجھے آپ اور میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تار کے غلامی میں ہی موت عطا کرے جی امیر علیہسنت کے علم لدنی کے حوالے سے میں تو کیا کروں گا اہل سنت کے جگید عالم دین علامہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی انہوں نے جو ہے وہ یہ غالب الحیح کا فرمان تھا کہ انہوں نے حاضر تھا جی علامہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی فیضان مدینہ تشریف لائے تھے اور ہم پیچھے کمرے میں تھے اور آپ اس وقت امل سنت کے بڑے شہزادے عبید رضا تاری المدنی سے کچھ سوال جواب کر رہے تھے امیل سنت بھی تھے میں بھی تھا تو یہ پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو تو انہوں نے اپنا درس نظامی کا بتایا وہ پڑھ رہے تھے کہ پڑھا پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو آپ کے والد کے لدونی نہیں ملا کرتا اس وقت میں آزر تھا اور یہ تاریخی جملہ اپنے میرے سامنے ارشاد فرمایا تھا تو یہ ہے لیکن یہ ہے کہ جس طرح علم لدنی کی بات ہے وہ تو ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو جس کو چاہتا ہے چن کے عطا فرماتا ہے لیکن امیر اہل سنت کا جو کسب ہے اللہ تعالی نے اس کی بھی توفیق بڑی عطا فرمائی ہے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس کے لیے بھی بڑا مطالعہ فرمایا ہے فتح رضویہ کا ایک زمانے سے آپ کا مطالعہ رہا ہے باہر شریت کے حوالے سے کئی مرتبہ آپ نے بیان فرمایا ابدنی مذاکرے میں اسی طرح بالخصوص مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بائیس سال تک جاتے رہے اور وہاں سے آپ مسائل کو اخذ کرتے رہے حاصل کرتے رہے اور انہوں نے آپ کے جو ان کے الفاظ ہیں وہ مولوی بننے کے تو مولوی اس زمانے میں یہ ایک اچھے بڑے عالم ہی کے لفظ لفظ استعمال ہوتا تھا تو وہ استعمال فرمائے ہیں تو یعنی ایک طرح سے سند ہی عطا فرمائی ہے تو علم لدنی کے ساتھ ساتھ جو قصبی علم ہوتا ہے حاصل کرنے کا اس کے لیے بھی میرے سنت نے بڑی تگود فرمائی ہے اچھا یہ جو آپ نے ابھی اشاعت فرما نا میرے مرشد کسی سے لڑتے نہیں ہیں یہ اللہ والوں کی ایک شان ہوتی ہے کہ وہ حدیث پاک کا گویا کے ایک طرح سے مزداق نظر آتے ہیں کہ کسی ملامت حق بات کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف مت رکھو مگر ایک بات یہاں پر میں امیر سنت کے سے محبت کرنے والوں کو ارض کروں امیل سنت کا ڈرنا یا حق بات کے نہ ڈرنا حق بات کہتے دینا اس کے ساتھ بھی حکمت عملی نہیں چکتے حکمت عملی دور اندیشی دانش اور کہاں بات کرنی ہے کہاں بات نہیں کرنی ان تمام تر پہلو کو بھی نظر انداز آپ نہیں کرتے ورنہ تو یہ تو جنرلی طور پر عام آدمی بھی کہتے ہیں میں تو منہ پہ بول دیتا ہوں میں سے ڈرتا تھوڑی ہوں مگر وہ منہ تو بول دیتے ہیں لیکن نہ بولنے کا بھی بول دیتے ہیں تو ہر بات منہ پر بول دینے کی عادت کا ہو جانا اور بے باکی کے ساتھ بات کر دینا اس کے بھی شرعی تقاضے ہیں اس کی شرعی حکمت عملیاں ہیں اس کے اخلاقی اقدار ہیں سب کے جن کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ الحمدللہ ہم کو وہاں بھی آج بھی اور اس سے پہلے بھی نظر آئی ہیں ماشاء ایک اور کال سلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ مدنی چینل کا بہت ہی پہلا سلسلہ مدنی مذاکرہ اور اس مدنی مذاکری کے بعد ایک زبردست سلسلہ لایا گیا ہے مدنی مذاکری کے مدنی میں ایک ایسا سلسلہ ایک ہونا چاہیے تھا کہ ایک بہت ہی پہلے سلسلے کے بعد ایک سلسلہ کے جس میں ڈسکس ہو کے آج کیا, کیا کیا مدنی پھول ہوئے ہیں اگران شورا کی میں ایک عرض یہ ہے کہ آپ ایک سوال کیجئے گا سلسلے میں جس سے انشاء اللہ انٹرسٹ بھی پیدا ہوگا اور مدری مذاکرے میں جو ہوا وہ سوال پوچھے گا ان کل اس کے جواب لے لیجیے گا اس سے انٹرسٹ بھی ہوگا ناظرین کو اور انشاء اللہ بہت فائدہ ہوگا ایک ناقص عرض ہی قبول فرما لیجیے گا جیسا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاری مقصد یہ ہے کہ مدری مذاکرے میں ہونے والا کوئی جیسے میرے لسنت اس کا جواب اتا فرمایا وہ سوال آپ پوچھ لیں اچھا مشورہ جی میرا سنت نے مدنی مذاکرے میں اس, اس سوال کا کیا جواب دیا یہ ہاں جی مقصد اگر مقصد یہی مقصد ہے تو مشورہ تو آپ کا سمجھ میں تو آ رہا ہے آج امین ہی نوٹ کریں گے لیکن سوال بھی دے سکتے ہیں اور رشتے کا جو وظیفہ بتایا تھا مہ? اب وہ نے لیکن بغیر دیکھے بتایا وہ یاد کس کس کو رہا ہے چلیں اچھا حیاب حیاب اچھا مدری مشورہ لینا ہے جس سوال کا جواب دے گا کوئی پوچھ لے جس کا مختصر جواب بنتا کئی سے سوالات کے جواب بڑے مختصر ہیں ایک بڑا ہاٹ ٹاپک بھی لیا گیا آج کے مدنی مذاکرے میں خودکشی کے یہ بھی ایک بڑا ناسور ہی ہے ایک طرح سے معاشرے کا دیکھا جائے اور ذرا ذرا سی بات پر جو ہے وہ مطلب خودکشیاں ہو رہی ہیں تو اس موضوع پر آپ نے کیا کہنا ہے نہیں امیل سنت نے بہت پیارے مدنی پھول تھے تفصیلی مدنی پھول دیے جی اپنے پورا وہ ملتان کے اجتماع کا واقعہ بھی بیان کیا جی خودکشی اور اس کا علاج خودکشی کا علاج امل جی سنت نے اس رسالے کے بھی حوالے دیے اور خود بھی چند مدنی پھول بیان کیے کہ اگر یہ سن بھی لے تو اگر کوئی خدا نہ کہا کسی کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ بعد میں پریشان نہیں ہی ہونا ہے یعنی yani مرنے کے ایسا اٹے میں کہ آدمی یہ سوچ کر کرتا ہے کہ یار میں کر گا تو مجھے کوئی راحت پا جاؤں گا یہ راحت پانے والا قدم نہیں ہے یہ تو اور تکالیف میں پڑنے والا قدم کیونکہ وہ بےچارا مطلب خودکشی کرنے والے وہ کیا پتا کہ اس کا اگلا لمحہ راحت کا والا تھا اگلا لمحہ آسانی کا آنے والا تھا یہ جو کام کے, کے بعد جو دقت ہے جو تکلیفیں ہیں وہ جو کا بیان ہے المان والفی اللہ ہم کو محفوظ فرمائے اس میں میں تو آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ تسلسل کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول و مدنی کاموں میں رہیں مجھے امید ہے کہ یہ مدنی ماحول جو ہے نا یہ تسلی دلاتا ہے یہ قناعت دلاتا ہے یہ صبر بھی دلاتا ہے اور اس سے وابستہ ہو کر بہت سارے ایسے برے خیالات اور برے جذبات ہوتے ہیں جن پر قابو پایا جا سکتا ہے میں نہیں کہتا کہ دعوت اسلامی سے ہر شخص برائی سے بچا ہوا ہے مگر اتنا ضرور میرا حسن زن کہتا ہے کہ وہ جس برائی میں مبتلا ہے نا اگر مدنی ماحول نہ ہوتا تو اسے نہ جانے کتنی زیادہ برائی میں وہ مبتلا ہو چکا ہوتا تو جس برائیوں سے وہ رکا ہوا ہے ایک اسلام بھائی کسی مدنی قافلے میں سفر کر کے واپس آئے تھے ان کے یہاں کوئی تقریب کا سلسلہ تھا تو وہ آئے تو انہوں نے تھوڑا بہت جب شادی میں وہ کرتے ہیں انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوگا تو مجھے کسی نے کہا کہ یار یہ دیکھو نا ابھی تو مدنی قافلے آپ, آپ کے آپ کے کر رہا تھا یہ دیکھو کہ یہ اگر مدنی کافلے میں نہ گیا ہوتا تو یہ بتاؤ کبھی کیا کر رہا ہوتا بولا ہاں یوں یوں کر رہا ہوتا میں ابھی کیا کر رہا ہے بولا اتنا نہیں کر رہا میں یہ مدنی کافلا ہے بس, بس اس کو بچایا تو صحیح کچھ بھی اللہ اس کو پوری کا پورا گنا سے ہم سب کو اللہ تعالی گنا سے بچا کر رکھے لیکن یہ کہ جس چیز سے بچنے میں کامیاب ہوا ہے اگر ہمارا معاشرہ اس سمت آ جائے نا ہمارے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر کر آئے بھی نا اس کی بھی حوصلہ افزائی کی جاتی کہا جاتا ہے اگر کر لیا تو کیا ہوا وہ تو سارے تو الٹے سیدھے دندے تو کرتا ہی ہے نا تو وہ الٹے سیدھے جو دھندے کرتا ہے تو اس کو اب یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق کی تم نے اچھا کام کیا تو اللہ کرے کہ تمہارے وہ کام ہی چھوٹ جائیں ایک اچھے انداز سے بھی تو تنقیدی طور پر بات سمجھانے کے بجائے بندہ تعمیری طور پر سمجھائے تو اس کے زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں یہ کیلکولیشن آپ نے بہت اچھی دیگر اس طرح كی كیلكولیشن كے گی یار اگر یہ جاتا تو یہ بھائی امین بھائی میں سی سے بات بتاؤں ہم لوگ عجیب كیلكولیٹڈ لوگ ہمارا كیلكولیشن ہی بڑا عجیب ہو غریب ہے لگتا ہے كہ ہماری تادا چار میتھامیٹكس میں فیل ہوتی ہوگی ایسے كہہ رہا وہ کہہ رہے یار اس کا بیٹا اس کے باپ کو دیکھو اس کا بیٹا یہ کر رہا ہوتا ہے یہ ایک عام جملہ ہوتا ہے اس کے باپ کو دیکھو بیٹا ارے بھائی باپ کی عمر مطلب کہ وہ ساٹھ سال کی ہے بیٹی کی عمر تیس سال کی ہے یہ باپ جب تیس سال کا تھا کیا کر رہا تھا بھائی اچھا یہ عموماً ہمارے گھر میں بھی ہے میں آپ کو بتاؤں لوگوں کو چھوڑے ہمارے گھر میں بھی ہے ہمارے گھر سے مراد ہمارے سوسائٹی کے میں بات کر رہا ہوں کہ مطلب کہ باپ جب بیٹے کو سمجھاتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو رکھ سمجھاتا ہے مجھے دیکھ ارے بھائی تو آپ کو دیکھو تو آپ ساٹھ سال کے ہو آپ کا بیٹا تیس سال کا آپ کا بیٹا پچیس سال کا آپ کا بیٹا بیس سال کا ہے تو یہ ہمارے یہاں سمجھانے کا انداز ہوتا ہے اور گھر میں بھی یہ سمجھاتے ہیں اس کو دیکھو تمہارے دادا کو دیکھو تو وہ دادا دادا کو دیکھو دادا کے سفید بال ہو گئے میرے تو بالکال ایک بال بھی سفید نہیں ہے تو یہ دیکھیں کہ اس عمر میں آدمی دیکھ کر سمجھائے مجھے یاد ہے ایک دم آپ نے کسی کو سمجھایا تھا وہ اسی طرح کا رونا دونا لے کر آیا تھا اور آپ نے اس کو یہ مثال دی تھی تو میں نے خود فیل کیا کہ بہت ہی فرق پڑا مطلب کہ اگر آپ امین اگر اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے تو اس کی ایچ فیکٹر ہے نا آپ استاد ہیں حضور ماشاءاللہ دور حدیث شریف پڑھاتے ہیں آپ بخاری شریف کا درس دیتے ہیں اگر آپ طالب علم سے حدیث کے معنی پوچھیں اور آپ اس کو یہ کہیں کہ مطلب کہ دیکھیں مفتی صاحب کو کتنا اچھا مانا سمجھ میں آیا آپ کی سمجھ میں نہ آیا تو طالب علم کیا گئے گا اس آپ کو پڑھاتے ہو تو کتنا سال ہوا یہ بتائیں نا ایک برسو گزر گئے آپ ماشاء حدیث کا درس دے رہے ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں لیکن ایک دور حدیث شریف کا طالب ہے جو گھر کے آٹھ سال تک اس کو پڑھتے پڑھتے ہو گئے لیکن وہ اس علم و معرفت تک پہنچ جائے اس کا چانس تو کم ہوتا ہے نا ریئر کیسز الگ ہوتے ہیں تو اپنے مطلب کے بچوں کے ساتھ اپنے آس پاس والوں کے ساتھ یہ دیکھیں کہ کمپیریزن بھی تو کوئی ہوتے ہیں دنیا میں ہوتا ہے مطلب لائٹ ویٹ چیمپئن کا مقابلہ لائٹ ویٹ سے ہی ہوتا ہے کوئی ہیوی ویٹ سے کوئی لائٹ ویٹ کا مقابلہ کراؤ گے آپ دنیا میں بھی نہیں ہوتا اگر سولہ سو سی سی کار کے ریس لگ رہی ہے تو اس میں مطلب کہ وہ کوئی دو ہزار سی سی کی گاڑی توڑی لیا گا تو یہ چیزیں دنیا میں بھی اس طرح چلتا ہے کہ ایک کوالیفائڈ آدمی کو اس کی سیم کوالیفکیشن والے کے ساتھ ہی کمپیرزن کے ساتھ لیا جاتا ہے تو یوں مطلب کہ ایک ہمارے یہاں سوچنے سمجھنے کا جو ایک معیار اور ایک میتھڈ ہے اس میتھڈ کو درست کرنے کی ضرورت ہے آپ کو بہت ساری چیزیں اچھی نظر آئیں گی بہت ساری چیزیں بہتر نظر آئیں گی یعنی وہ ساس بھی اپنی بہو کو دیکھ کر اپنے آپ پر کیا کر رہی ہوتی ہے ارے تو آپ بھی تو جو جب بہو تھی اس وقت کیا ہل تھا بہ تھی کہ بہ تھی باہو کیا باہو تھی آپ تو یہ ساری چیزیں ہیں ایک بنتے, بنتے بنتے بنتے بنتے وقت لگتا ہے سالوں, سالوں لگتے ہیں افراد بننے میں مزاج بننے میں انداز مفتی قاسم صاحب کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی تھی مفتی صاحب بہت اچھی لگی مجھے مزہ آیا مفتی صاحب کی بات مزاج کی مفتی صاحب نے بات کی تھی کہ ایک شخص بے نماز ایک شخص آپ کے اجتماع میں آتا ہے بے نمازی بھی ہے اور اس کے اندر مثال کے تو پر وہ وہ خاص مثال یاد میں جھوٹ کی بات کر دیتا ہوں کہ ایک شخص آپ کے آیا وہ بے نمازی بھی ہے اور اس کے اندر کوئی بری عادت بھی ہے وہ بیان سن کر اگلی نماز کا تو بن جائے مثال کے طور پر گسے کی بھی عادت ہے وہ بے نمازی بھی ہے آپ کے اجتماع میں آ کر ہو سکتا ہے بیان سن کر وہ ایک وقت کے اندر نمازی تو بن سکتا ہے لیکن آپ بولو گے اگلے لمبے وہ گسے سے بالکل نکل کر نرم شا ہو گیا ہو اس کا چانس بہت کم ہے تو مزاج اور عادتیں اور اس طرح کی عادتوں کو بدلنے میں وقت لگتا ہے ابھی مطلب مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوا تھا داود اسلامی کے مدی ماحول میں آئے سال ڈیڑھ سال ہوا ہوا ہوتا ہے یہ پچیس سال تک جو کرتا رہا بلکہ چوبیس سال تک جو کرتا رہا وہ آپ کو نظر نہیں آتا تو مطلب مزاج کے بدلنے میں وقت لگتا ہے پھر اتنا وقت بھی تو دینا کوئی سمجھنے سیکھنے کے لیے ابھی تو باپا نے فرما ہے نا کہ جتنے بھی اراکین شورا ذمہ داران یہ سب مل کر شیطان پر ٹوٹ پڑے سننا سب کا باپا نے فرمایا تو اللہ کرے کہ یہ ان شاء اللہ فائدہ ہوگا اختتام کی طرف جائیں ممین بھائی ابھی تو باپا کو شریف بھی ہے جی کال حضور مفتی صا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یزید کے نام پر کوئی اپنا نام نہیں رکھتا لیکن ہم نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے کہ ایک بزرگان دین ہے جنہیں ہم با یزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ بھی تو یزید کا لفظ استعمال ہو ہوا ہے برائے کرم اس حوالے سے آپ شاد فرما دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اب کا جو زمانہ ہے ہمارے زمانے کے اندر اس میں ظاہر کے یزید نام اگر کوئی رکھتا ہے تو لوگ اس کے پر تانو تشنی کریں گے اور اس نے اپنے آپ کو خود مقام کیا ہے تو پرانے بزرگوں کے ناموں میں بلکہ تابعین و صحابہ تک کے ناموں میں یہ لفظ یہ نام موجود تھا کیونکہ عربی نام ہے اور یہ کامن نیم تھا یعنی کوئی ایسا نہیں کہ اس نے مخصوص اپنا نام رکھا ہو اس نام کے بہت سارے افراد گزرے ہیں تو وہ اپنے نام اس زمانے میں رکھا کرتے تھے اور اس زمانے کے اندر ایسا دھومت نہیں لگتی تھی کیونکہ نام رکھنے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا لیکن ظاہر ہے کہ ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں ہر ایک کا اپنا ہر زمانے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اب کا جو ہمارا زمانہ ہے اس میں نام رکھنا سیدھا سیدھا اپنے آپ کو متحم کرنا ہے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرائن جائز ہوتے ہیں لیکن ان کو کرنا جو ہے اپنے آپ کو متحم کرنا ہوتا ہے انہیں اپنے آپ کو تہمت لگانا ہوتا ہے تو اس لیے شریعت مطالعہ اسے رکنے کا حکم دیتی ہے تو اب اسی طرح یہ نام ہے اب یہ نام رکھنا اپنے آپ کو تہمت لگانا ہے اور اب کے زمانے کے اندر اگر کوئی نام رکھتا ہے تو بہت بہت مشکل ہے کہ اس کا تصور کسی اور کی طرف جائے یعنی اس نے اس نیت سے رکھا ہو کہ کسی صحابی کا نام ہے یا کسی تابئی کا نام ہے اب جو رکھے گا یا تو بغیر نیت کے رکھے گا یا نعوذ باللہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی سوچ بھی نپ رہی ہے کہ جس بنیاد پر یہ نام رکھ رہا ہے تو اس نام سے ہمارے زمانے کے اندر بچنے ہی کا حکم ہے ایسا نام نہیں رکھا جائے گا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا کل پھر انشاءاللہ لے کر حاضر ہوں گے اجازت دیتی. صلو